بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد للّہ الحمد للّہ وقفا والسلام خصوصا على جميع جمیع الامبیا على علیٰ سعید محمد مولانا وعلى وعلیٰ علیہ وصحب العطقیہ بعد عن المغیرت اپنی صعبۃۃ اللّہ عن ضفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوتی بشفین شفرت فضال فجا فالق شفرت فقال مالح تربت یادا قال وقان شارب ہو قد وفا فقال الہ اقص او قص ولا سواک یہ باب چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا تذکرہ اور گزشتہ سبق کے اندر اس کی تقریباً چودہ احادیث بیان ہو چکی تھی آج پندرہیں احادیث ہے جو امام تر مزی اللہ علیہ نے نقل کی ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا یعنی آپ بھی مہمان تھے اور میں آپ کے ساتھ میں بھی اس میں تھا رات علیہ اور یہ رات کا وقت تھا فوتیہ بجم مشویین اور آپ کے پاس پہلو کا یعنی چانپ کا گوشت دایا گیا جو بھنا ہوا تھا سماخذ شفرا پھر آپ نے چھری لی فجالہ یا خزیلی من اور آپ اس سے کاٹ کے مجھے عنایت فرما رہے تھے اور یہ آداب میں سے ہے کہ انسان دسترخوان پہ دوسروں کا خیال رکھے تو عقال السلۃ اسلام کاٹ کاٹ کے حدمہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو دے رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ فجاہ بلال ہم کھانا کھا رہے تھے تو حد بلال آ گئے یو عذیم علیہ آق اسلام کو نماز کی خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تو عقالیہ سلاۃ اسلام نے فرمایا کہ ماں انہیں کیا ہو گیا تربت ادا ان کے ہاتھ مٹی میں مل جائے یعنی یہ ایک محاورہ ہے کہ جس کا مقصود بد دعا نہیں ہوتا ویسے اردو میں ہم جو کہتے ہیں بھائی تیرا برا ہو مقصد برا ہونا نہیں ہوتا ویسے ایک تنبیہ کے لیے کلمہ ہے تو کیا ہو ان کو ان کو کیا ہوا تربت ادا ان کے ہاتھ مٹی میں مل جائے مطلب یہ تھا کاکلی سلاۃ السلام چونکہ کھانا تناول فرما رہے ہیں تو حد بلال رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا انتظار فرما لیتے اس بات کی طرف تنبیہ دی قال وكانا الشارب قد وفى فرد وغیرہ من شوبا فرماتے ہیں کہ میرے موچھیں بڑی ہوئی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ اقص لك على سواک مسواک رکھ اوپر سے میں تیرے لیے کاٹ دیتا ہوں یا فرمایا کہ اس طرح مسواک رکھے اوپر سے ایسے کاٹ تو اس حدیث میں چند آداب معلوم ہوتے ایک تو یہ کہ دسرخان پر انسان دوسروں کا خیال رکھے اور بڑے چھوٹوں کا خیال رکھیں اقالی صلاح اسلام اقبال بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو کاٹ کاٹ کے خود عنایت فرما رہے تھے دوسرا گوشت کو چوری سے بھی کاٹ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ سخت ہوتا ہے چھری سے بھی ویسے اقالی صلاح اسلام کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ایسے بوٹی کو اپنے دانت مبارک سے دندان مبارک سے توڑتے تھے لیکن بعض دفعہ چھری سے بھی کاٹنا پڑتا دوسرا کہ اگر کھانا کھا رہے ہوں تو نماز میں تھوڑی سی تاخیر کی جا سکتی اسی طرح مونچھوں کا مسئلہ ہے کہ مونچھے انسان کی بہت بڑی بڑی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی بڑی مونچھیں کہ انسان کے اگر کوئی کھانا پینا کرے تو پینے کے پانی کے برتن میں وہ لگ جائیں یہ مکرو ہے اس لیے جتنا چھوٹی ہوں مونچھیں اتنا زیادہ بہتر ہے تو آقال صلاحات وسلام نے بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت مشرقین کی مخالفت کرو اور مونچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑیاں کو داڑھیوں کو بڑھاؤ تو اس لیے داڑھی بڑی ہونی چاہیے مچھے انسان کی چھوٹی ہونی چاہیے جی. اگلی حدیث رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ اکالام کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا فروخہ اور آپ کو دستی پیش کی گئی وکانت تو اور آپ کو اچھی لگتی تھی فنا سا نہ تو آپ نے اس سے دانت مبارک سے تناول فرمائی پچھلے حدیث میں چھری سے کاٹنے کا تذکرہ ہے اور اس میں ہے کہ دانت سے ایسے آپ نے اس کو تناول فرمایا تو عربوں میں گوشت اس طرح کھایا جاتا تھا جیسے ہمارے ہاں سالن کے طور پر کھایا جاتا ہے تو ان کے یہاں مستقل کھانے کے طور پر گوشت کھایا جاتا ہے آج بھی ایسا ہی ہے تو چنانچہ وہ بڑا بڑے بڑے ٹکڑے کر کے وہ رکھے جاتے ہیں اس سے چھری کے ساتھ کاٹ کے ہاتھ سے علیحدہ کر کے اور بعض دفعہ دانت سے علیحدہ کر کے بھی ان کو کھایا جاتا ہے تو اقاع سات و اسلام سے سب طریقے یہ ثابت ہے اگل حدی سید مسحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذراع آقا علیہ کو دستی کا گوشت پسند تھا اور اسی دستی کے گوشت میں آپ کو زہر دیا گیا کان یورا یہود اور خیال یہ تھا کہ یہودیوں نے آپ کو زہر دیا گیا یہ واقعہ سن سات ہجری کا ہے جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت وہاں پر یہود تھے تو ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور اس کھانے کے اندر اس نے زہر ملا دی تو آپ نے جو ہی کھانا لیا تناول فرمایا منہ میں ڈالا تو آپ نے سابق فرمایا بھائی رک جاؤ یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس کے اندر زہر ڈالا گیا چنانچہ آپ نے وہ گوشت باہر نکال دیا اور اس عورت کو بلائے گیا جس نے کھانا لایا تھا بھئی تم نے اس میں زہر ڈالا ہے اس نے کہا میں نے زہر ڈالا ہے اور میری نیت یہ تھی کہ اگر آپ سچے ہوں گے تو آپ کو زہر کچھ نقصان نہیں دے گا اور معذل اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی چنانچہ آق علیہ اسلاط اسلام نے معاف کر دیا اس کو لیکن بعد میں ایک صحابی ہیں بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس دعوت میں شامل تھے تو ان کی اس سے وفات ہوگی تو پھر اس عورت کو قساس میں قتل کیا گیا اقال اثرات اسلام کا اس وقت تو آپ کی طبیعت مبارک سنبھل گئی اور آپ کا کچھ اثر نہ ہوا لیکن چونکہ زہر کا کچھ اثر آپ کے جسم مبارک میں داخل ہو چکا تھا اس لیے جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آخری وقت میں آپ نے عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ جو مجھے خیبر میں زہر دیا گیا تھا اس کا اثر میں ابھی محسوس کر رہا ہوں اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میری رگیں اس کی وجہ سے کٹ رہی ہیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ صلاحت اسلام کا جو وسال ہے اس کو شہادت باز نے لکھا ہے کیونکہ جو خیبر میں زہر دی گئی تھی اس کا اثر لوٹ کر آ گیا تھا آگے ایک ابھی عجیب واقعہ ہے صحابی ہیں ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تباہۃ نبی صلی اللہ علّر میں نے عقال علیہ اسلام کے لیے سالن بنایا کانا جب ہو زرا اور آپ کو دستی کا گوشت اچھا لگتا تھا تو فنا ولط تو میں نے دیکھ سے ایک دستی نکال کے آپ کی خدمت پیش کی تو آپ نے تناول فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی دی ہوگی پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری دستی اور دستی بھی نکالو تو میں دوسری نکال کے دے دی پھر آپ نے فرمایا ناول زیرا تیسری طرف فرمایا کہ اور دستی نکالو میں نے کہا یا رسول اللہ وکم الشا تمن زیرا بکری کی کتنی دستیاں ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ ولدی نفسی بی کسم ہے اس ذات کی میری جان جس کے قبضے میں لو اگر آپ ایسا نہ بولتے تو آپ مجھے دستیاں نکال کے دیتے رہتے جب تک میں تم سے مانگتا یعنی صاحبی نے جو آگے سے بظاہر ایک جملہ بولا اور وہ جملہ یہ تھا کہ بکری کی تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں دستیاں آگے والے پاؤں کو کہتے ہیں دو دستیاں ہوتی ہیں تو اور کہاں سے آگے تو آپ نے فرمایا گیا تم ایسا نہ کہتے تو جب تک میں مانگتا رہتا تم نکالتے رہتے بھی اقال سرۃ اسلام کے ایسے معجزات بے شمار احادیث کی کتابوں میں آتے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اقالی سراۃۃ اسلام اور سید ناستی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ دعوت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ ہاں دو آدمیوں کا کھانا تیار تھا تو آپ نے فرمایا کہ انصار کے تیس آدمی بلا لاؤ وہ تیس آئے انہوں نے کھایا پھر فرمایا ساٹھ کو بلا وہ آئے اور فرما اوروں کو بلا لو تو فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا بندوں نے کھایا اور سب کو کافی ہو گیا اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ اقلی سات السلام کے پاس ایک دفعہ ایک پیالہ آیا جس میں گوشت تھا تو آپ نے صحابہ ساقرام کو بلاتے بلایا اور صحابہ کرام آتے تھے کھاتے جاتے تھے اور پورا دن اس میں سے چلتا رہا صبح سے رات تک اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا اسی طرح تو ریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آق عصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک تھیلی تھی آپ نے پوچھا کہ کچھ ہے میں خیر اللہ ایک تھیلی اور اس میں کچھ کھجورے تو آپ نے وہ مجھ سے لی اور اس پر کچھ دم فرمایا اور پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلاؤ دس کو بلاتا رہا اور آپ ان کو دیتے رہے دیتے رہے اسی طرح دس دس کر کے کافی پورا لشکر تھا بڑا ان سب لشکر نے کھا لیا اور فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو سنبھال کے رکھو بس بیچ میں نکالتے رہنا اور اس کو انڈیلنا نہیں ہے ایسے سعیدہ مریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر تھیلی ہمیشہ میرے پاس رہی آخال سلسلام ہاتھ مبارکہ میں جو جتنے سال تھے میں اس سے نکالتا رہا سد کا خیرات بھی کرتا رہا خود بھی کھاتا رہا سیدنا صدیق اکبر کا دو سالہ دور ہے اس میں بھی حتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو دور ہے دس سال وہ بھی اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو خلافت کا دور ہے اس میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تقریباً یہ سن چوبیس ہجری کے آس پاس تو یہ کم از کم بھی اس واقعے کو پچیس تیس سال پچیس سے تیس سال کے درمیان میں اتنا عرصہ تھا ابو برہرا رضی اللہ عنہ سے ایک تھیلی کو استعمال فرماتے رہے فرمایا جس دن عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس دن وہ تھیلی جو ہے وہ مجھ سے گم ہوئی تو یہ کم از کم پچیس سے تیس سال تک اس تھیلی سے کجور نکال کر استعمال فرماتے رہے اور وہ ختم نہ ہوتی اسی طرح کافی سارے اقال اسرات السلام کے واقعات ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے تھوڑے سے کھانے میں برکت دی اور یہ آپ کے ہاتھوں پر بے شمار موجود حادیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو ایک ان میں سے یہ بھی ہیں. عناشا رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں کہ مکان ذرا صلی اللہ وہ فرماتی ہے کہ تمام گوشت میں سے جو دستی تھی وہ آپ کو زیادہ پسند نہیں تھی بلکہ لاکن گوشت کبھی کبھی پکتا تھا وکان یا جل اور وہ جلدی پک جاتی تھی دستی آپ جلدی دستی مانگتے تھے انا آ جلوان کیونکہ جلدی پک جاتی تھی تو آپ اپنا کھانا لاول فرما کے اپنے معمولات میں مشغول ہوتے تھے تو اس لیے جلدی آپ طلب فرما لیا کرتے تھے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھی بلکہ یہ تھا جلدی پک جاتی تھی تو آپ جلدی جو ہے وہ کھانا سے فارے وہ ہو جاتے تھے اس لیے آپ جلدی طلب فرما لیا کرتے تھے کیونکہ بعض روایتوں میں اس سے خلاف بھی آ رہا ہے اس لیے جعفر عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آقال اسرات السلام سے سنا آپ فرماتے تھے سب سے اچھا جو گوشت ہوتا ہے وہ پیٹھ کا گوشت ہوتا ہے پٹ کا گوشت جو کہتے ہیں پیٹھ کا گوشت یہ بہترین گوشت ہے تو دستی کی تعریف بھی آپ سے ثابت ہے اور جو پیٹھ کا گوشت ہوتا ہے اس کی تعریف بھی آپ نے فرمائی ہے امی امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم والخلق امی فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی یہاں دوبارہ آئی ہے کہ سرکہ سب سے بہتر سالن ہر تو مہانی فرماتے ہیں کہ دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہانی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے فرماتی ہے کہ فخر فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلط میرے یہاں تشریف لائے پوچھا آئندہ کا شی کچھ کش کھانے کو ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں خشک روٹی ہے اور سرکہ ہے آپ نے فرمایا ہاتھی لے آؤ تم ادوم خل جس گھر میں سرکہ ہے وہ سالن سے خالی نہیں ہے مطلب سرکہ بھی ایک سالن ہے چنانچہ آپ نے وہ خشک روٹی اس سرکے کے ساتھ آپ نے تناول فرمائی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ شہر آپ فتح فرما رہے تھے ظاہر بات اللہ نے مکہ فتح کیا کیسے فاتحانہ انداز میں آپ داخل ہوئے لیکن آپ کا کھانا اتنا سادہ تھا کہ آپ نے روٹی کے ٹکڑے خوش روٹی اس کو سرکے کے ساتھ تناول فرما لیا سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی سایر الطعام عائشہ کی فضیلت خانوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے باقی کھانوں پر عربوں میں ایک کھانا سرید بنایا جاتا تھا اس میں شوربے والا گوشت بنا کے اور روٹی کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالی جاتی اور وہ کھانا ایک بہترین کھانا ہوتا تھا اور خاص مہمانوں کے لیے شوربے والا گوشت اور پھر اس میں روٹی اور اوپر وہ گوشت رکھا جاتا تھا تو وہ شرید بنائی جاتی تھی وہ آپ نے وہ بہت بہترین سالن ہوتا تھا بہترین کھانا ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ کی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کفضل سرید اعلیٰ ساعر تعام سرید سارے کھانوں سے افضل ہے تو اس طرح میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تمام افضل مختلف آدیس میں مختلف محت میں سے کی اور محدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ان کی بھی تعریف آئی ہے ان کے بارے میں افضلیت کا کھول آیا ہے اور سعید آفاطمت رضی اللہ تعالیٰ تینوں کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ افضل ترین عورتوں میں سے ہیں عرص ابن مالک فرماتے ہیں کہ اقالیہ سلاۃ اسلام نے فرمایا کہ فضل عائشہ علی النساء کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے سرید تام جیسا کہ سرید کی فضیلت ہے باقی کھانوں پر سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اقالیہ صلاحات السلام کو دیکھا آپ نے من توجہ ایک پنیر کا ٹکڑا آپ نے تناول فرمایا اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا سما راؤ پھر ایک اور موقع پر میں نے آپ کو دیکھا من اقلا منقات بکری کی دستی آپ نے تناول فرمائی پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ شروع میں بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ جو چیزیں آنکھ پر پکائی جاتی ہیں ان کو کھانے سے وضو ہے لیکن بعد کا جو آپ کا آخری عمل تھا وہ اسے وضو نہ کرنے کا تھا اس سے ان حادیث میں وضو سے مراد ہے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا تو اس سے اقاعصۃ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کھانا تناول فرماتے اور نماز کے لیے اٹھنا ہوتا تو آپ ہاتھ دھوتے اور کلی فرماتے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو اب بھی ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے ہاتھ نہیں دھوئے کلی نہیں کی اس کے بغیر بھی نماز پڑھی نماز اس کی ہو جائے گی لیکن ظاہر بات ہے منہ میں, میں کھانے کے ذرات ہوتے ہیں تو نماز کا جو خوشوخو ہے وہ اس طرح باقی نہیں رہتا اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کھانا کھائے اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے کلی کرے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھے وضو اس سے نہیں ٹوٹتا آئینہ سے اپنے مالک نبی اللہ علم رسول اللہ صحدہ صفیہ بےتم و صفیق رضی اللہ الرطرس میں مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے محمد صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ فرمایا وہ کھجور اور ستو کے ساتھ آق علیہ سرات والسلام نے سن سات ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو خیبر سے جو قیدی آئے ان میں رضی اللہ تعالیٰ بھی تھی اور یہ جو ان کے سردار تھے خی بن اختب ان کی بیٹی تھی تو اقاص السلام نے ان کو آزاد فرمایا اور آزاد فرما کے ان کے ساتھ خود نکاح فرمایا اور وہ یوں وہ امہات المومن میں شامل ہو گئی پھر آپ نے ان کا راستے میں ولیمہ فرمایا اور اس ولیمہ میں کھجور اور ستو تھے دستخان بچھا دیا گیا اور اس میں جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا اور اس میں کسی نے پنیر لایا عمومی جو تھا وہ کھجور اور ستو تھے وہی سا اکرام نے کھائے اور وہ اقال اسراط اسلام کا ولیمہ تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے میں انسان ضروری نہیں ہے کہ تین چار سو پانچ سو بندوں کو بلائے اور پانچ سات ڈشیں بنائے بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کھانا کھلا دینا کچھ بندوں کو اس سے ولیمے کی سنت ادا ہو جاتی ہے مثلاً ایک انسان نے دس بندوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا تو یہ بھی ولیمے کی سنت ادا ہو جاتی ہے ہمارے یہاں ولیمے کے پر بہت بڑے بڑے پروگرام اور اس میں کئی گھنٹے لگتے ہیں اور اس میں مرد عورتیں اکٹھی یہ ان کا اختلاط ہوتا ہے تو بہت ساری منقرات ایسی ہیں اور آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے تو ولیمہ سنت تو ہے لیکن سنت کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی منقرات کریں باقی ہے کہ زیادہ افراد کو کھلایا جا سکتا ہے لیکن اس میں کوشش کریں کہ مت دولت کا اختلاط نہ ہو اس میں بیجا اسراف نہ ہو نمود و نمائش نہ ہو دکھلاوا نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ آج کل ہماری عمومی جو نکاح وغیرہ کی مجلسیں ہیں ولیمے کے پروگرام وغیرہ ہیں ان میں دکھلاوا اور نمود و نمائش زیادہ ہوتی ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں حالانکہ سنت سمجھ کے وہ چند لوگوں کو بھی کھلا دیں تو سنت اس کی ادا ہو جاتی ہے اگلی حدیث حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہیں کہ سیدنا حسن ابن علی عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر یہ حضرات تشریف لائے حضم سلمہ کے پاس اور فرمانے لگے کہ ہمیں ایسا کھانا بنا کے دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور آپ وہ تنا سلمہ نے کہا کہ بیٹا لا تشتہی اليوم آج کے دن وہ کھانا تمہیں اچھا نہیں لگے انہوں نے کہا جی ہمیں بنائیں ہم وہی کھائیں تو کہا تمہیں سلمہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کچھ جو لیے اور ان کو پیسا اور پیس کے وہ جو کا آٹا ایک دیگچی میں ڈالا اوپر سے زیتون کا تیل ڈالا اور پھر مرچ اور کچھ مثالے کوٹ کے وہ ڈالے اور وہ جب تیار ہو گیا تو ان کے قریب کیا ان کو پیش کیا کہا کہ ہاردا مما کانا یو جب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوسن یہ آخری اصلاۃ السلام کو پسند تھا اور آپ اس کو بہت آرام سے تناول فرماتے تھے تو مطلب ہے کہ جو کا آٹا اور اس میں زیتون کا تیل اور برچ مثالیں ڈال کے تو اس سے کوئی ایک چیز بنائی جاتی تھی اور وہ آپ تناول فرماتے تھے تو آقارسات اسلام کے سالن کا تذکرہ چل رہا تھا تو اس میں یہ بھی ایک ہے کہ جو کے آٹے سے اور اس میں زیتون کا تیل اور مثالے سے ایک حلوہ ٹائپ کی چیز بنتی تھی اور اس کو بھی کھایا جاتا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقار سات اسلام ہمارے گھر تشریف لائے اور ہم نے بکری ذوا کی تو آپ نے فرمایا کہ انّا ان کو پتہ چل گیا کہ انا نحب الحم ہمیں گوشت پسند ہے اس لیے انہوں نے ہمارے لیے گوشت کا انتظام کیا یہ حدیث جابر بن عبداللہ کی یہاں پر اختصار ہے ممجر مزید نے اشارہ کر دیا کہ وفی حدیث قصہ اس حدیث میں ایک واقعہ ہے وہ تفصیل سے واقعہ غزو خیبر وغیرہ میں غزو خندق میں بیان ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ غزہ خندق میں جب اقاص السلام نے تقسیم فرمائی خندق کا کھودنا تو اس میں سخت سردی تھی مشکلات تھیں اور صحابہ نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے آکالیہ سلاحت اسلام کے چیر انور کو دیکھا تو, مجھے بھوک آثار نظر تو میں گیا نے گھر والی کو کہا کہ اقایہ السلط اسلام کے چیر انور پر میں نے بھوک کے آثار دیکھے نکاہت ہے کمزوری ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا گھر میں کچھ ہے تو تیار کروں تو انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے تو میں نے وہ ضبح کر دیا اور میں نے کہا تم ایک سالن بناؤ اور اس کو جو جو ہیں وہ ان کا آٹا جو ہے اس کو گوندو اور پیس کا آٹا بنا کے ان کو گوندو اور میں اقالی اسرات اسلام کو بلا کے لاتا ہوں تو بیوی بی نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھنا اقالی اسلات اسلام کے ساتھ چند آدمیوں کو بلانا زیادہ کھانا ہمارے پاس نہیں تو جابر فرماتے ہیں کہ میں گیا آپ کی خدمت میں اور میں نے کہا رسول اللہ چند آدمیوں کا کھانا ہے آپ تشریف لائیں آپ کے ساتھ چاند اور بندے آ جائیں اور یہ کھانا ہم آپ کے لیے بنایا اس پر یادی سے کہ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ گوشت بنا ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا کہوت کی صحابہ کرام تقریباً ایک ہزار سے اوپر تھے چودہ سو کے قریب صحابہ کرام ہیں وہ سارے تشریف لائے تو بیوی بی پریشان ہو گئی بیوی بی نے کہا تم نے تو ہم نے تو چند بندوں کا کھانا تیار کیا تھا تو آپ نے کیا کہا تو انہوں نے کہا میں نے تو حضور کو بتا دیا تھا آپ نے خود اعلان فرمایا تو بیوی بی نے کہا پھر کوئی بات نہیں چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے شروع نہ کرنا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کھانے پر اپنا لحاف وغیرہ ڈالا لواب مبارک ڈالا دم فرمایا کھانے پر بھی آٹے پر بھی اور آپ نے فرمایا کہ اس سے نیچے سے آٹا نکال کے روٹیاں پکاتے رہو اوپر سے کپڑا نہیں اٹھانا اور دیکھ لیجیے اوپر سے ڈھکن نہیں اٹھانا بس سائڈ پر کر کے نکالتے رہو تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ہزار سے زیادہ جو سابق رام تھے سب نے کھایا اور آس پاس پہ دیا اور کھانا بالکل اسی طرح ہانڈیا بھی تھی اور اسی طرح آٹا بھی پورا بچا ہوا تھا اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا تو یہ عاقا علیہ صلاحت اسلام کے مختلف موضوعات تھے اور ان میں یہ معجزہ بھی تھا یہاں امام ترمزی رحمہ اللہ نے صرف اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں ایک قصہ ہے یہ حدیث کی دوسری کتابوں میں تفصیل سے آیا ہے اور اس کا خلاصہ ہم نے بتا دیا ہے باقی ہے کہ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں گوشت اچھا لگتا ہے تو عاقہ علیہ صلاط اسلام کے مختلف جو سالن ہیں ان کا تذکرہ ابھی آگے بھی چل رہا ہے اس میں سے ایک چیز گوشت بھی تھی جس کے بارے میں یہ حادیث امام ترمزی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل کیے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین